ہادہی جہنم ہادی جہن ہہنتی یہی وہ جہنم ہے جسے مجرمین جھٹلاتے تھے جو مجرمین دنیا میں اللہ کے وعد و وعید کی تقزیب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جنت و جہنم کی کوئی حقیقت نہیں ہے جب انہیں ان کی ٹانگوں اور پیشانیوں کے بل گھسیٹ کر جہنم کی بھڑکتی آگ کے قریب لایا جائے گا تو ان سے فرشتے کہیں گے کہ یہی ہے وہ جہنم جس کی کفر و شرک کا ارتقاب کرنے والے مجرمین تقزیب کیا کرتے تھے تو آج اس کا مزہ چکھیں اور جہنم کے مختلف طبقوں میں پھرتے رہیں اس کے انگاروں میں جلتے رہیں اور انتہائی گرم پانی میں غوطیں لگاتے رہیں قطادہ کہتے ہیں کہ جہنمی کبھی گرم پانی میں غوطہ لگائیں گے اور کبھی جہنم میں جلیں گے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آن جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس میں اہل جہنم کا خون اور پیپ جمع ہوتی ہے جہنمی اسی وادی میں غوطہ لگائیں گے جہنم کے خوفناک مناظر یقیناً انسانوں کو دعوت ایمان و عمل دیتے ہیں اسی لیے کہا گیا ہے کہ اے جنوئنس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے